اضاقی لال اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا سے دو مت فساد کرو فل عرض زمین میں کالو کہتے ہیں انماں بلاشق کو شبہ ہم مسلح اصلاح کرنے والے زمین میں فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ درپردہ جو کافروں سے تم نے رابطہ قائم رکھ کر رکھا ہے مسلمانوں کے خلاف جو انہیں اکساتے ہو اور یہ حرکتیں جو تم کرتے ہو تو فتنہ اور فساد کے لیے جو زمین ہموار کر رہے ہو اس, اس کو نہ کرو اور وہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مسلمانوں اور کافروں دونوں فریقین سے جو میل جول رکھا ہوا ہے اسی لیے کہ دونوں کو ذرا کول کرتے رہیں دونوں کے ساتھ تعلقات رہیں ان کے درمیان امن آشتی اطمینان یہ چیزیں قائم رہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جی اور دعویٰ اس میں بھی ہے کہ انامان سلح اللہ نے نقل فرمایا نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلا شک کو شبہ ہم اور ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں زور ہے نا کلام میں تو اس حد تک طبیعت مس ہو گئی کہ فساد کو اصلاح اور اصلاح کو فساد سمجھنے لگے